السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله حدیف کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدہ وک اللہ محد وكل اللہ بدآم وكل الک اللہ فنار نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز کے بعد مختلف طرح کے لوگ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں فوری طور پہ کہیں جانا ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ادکار کیے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا جہاں انہیں کوئی اور کام درپیش ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں جو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ تین طرح کے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کہتے دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں کچھ وظائف پڑھتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے یہ وظائف سنت سے نبی علی اصلاط والسلام سے ثابت نہیں ہوتے اور اگر کوئی وہ ایسا وظیفہ پڑھے بھی جو نبی علی اصلاط اسلام سے ثابت ہو تو پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلاط والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نماز کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں اب لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بہت اچھا کلمہ ہے ہر نبی یہی کلمہ لے کر آئے اور اس کلمہ میں توحید ہی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کا کردار نہیں ہے لیکن کیا نبی علیت والسلام ہر نماز کے فوراً بعد یہ کلمہ کہتے تھے یا کچھ اور کلمات کہتے تھے جواب یہ آئے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے کچھ اور کلمات کہتے تھے اور جب لا الہ الا اللہ کہنے کی باری آتی تو وہ بھی آپ بار بار نہیں کہتے تھے نماز کے بعد ایک بار کہتے پھر دیگر کچھ کلمات کہتے اور وہاں یہ بھی نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلاط وسلام اور صحابہ کلام ایک آواز میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں ہر آدمی اپنی جگہ پہ اذکار کر رہا ہے نبی علیہ اللہت اسلام سے صابت شدہ دعائیں پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ سب ایک آواز میں ایک وقت میں ایک لفظ پڑھ رہے ہوں یہ چیز آپ کو نبی علیہ السلاط اسلام صحابہ کے سے نہیں ملے گی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نبی علیہ السلاط و کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں جو نبی علیہ السلاط و کی اتباع کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج کے درس میں ایک دو وہ دعائیں بتاؤں گا وہ اذکار بتاؤں گا جو نبی علیہط اسلام نماز کے فوراً بعد کیا کرتے تھے پہلی حدیث جناب امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں اور روایت کس سے کرتے ہیں نبی علیہ الصلاط السلام کے آزاد کردہ غلام جناب صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نام ہے جی صوبان نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے آپ کے آزاد کردہ غلام ہے آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کے صحابی ہیں اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بہت سے اب آپ کہتے ہیں اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے وہ اچھا سا نام بتائیں تو درس میں جب ایسے نام آتے ہیں تو ہم نوٹ کر لیا کریں تو صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ و اسلام جب نماز کے آخر میں سلام پھیرتے تو آپ تین بار استغفار کرتے کتنی بار استغفار سے اخبار کرتے میرے بھائیوں تین بار استغفار کا معنی کیا ہے اللہ سے مغفرت چاہتے اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے اللہ سے بخشش کا سوال کرتے یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلاط و اسلام جو وظائف کرتے ہیں ان میں بڑی حکمت ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک حکمت لے لیں جو ہماری سنگھ میں آ رہی ہے معلوم نہیں اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا پلے خان نہیں سمجھ رہے بلکہ کہہ رہے الفل اللہ یہ اللہ معاف کر دے کیوں کیونکہ یا اللہ تیری عبادت کا خاکدار نہیں کر سکا طریقہ عبادت ویسے نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے طریقہ عبادت ہونا چاہیے نبی علیہ السلاط و کے مطابق لیکن میں وہ اختیار نہیں کر سکا نماز میں مکمل توجہ ہونی چاہیے تھی تیری ذات کی طرف لیکن شیطان بار بار مجھے گمراہ کرتا رہا وسوسے ڈالتا رہا اور میری بار بار توجہ نماز سے ہٹتی رہی یا اللہ وجو جو میں نے کیا تھا معلوم ہی وہ بھی درست تھا یا درست نہیں تھا تو اسی نماز کے فوراً بعد کیا کہا جا رہا ہے جناب صوبان کہتے ہیں کہ نبی علی سلام نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تین بار اس اخبار کرتے اس حدیث کو رویت کرنے والے اوزائی بھی ہیں ان کی یعنی جناب صوبان کے نیچے جو دیگر راوی ہیں ان میں سے ایک امام اوزائی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ صاحت اسلام نواز کے فوراً ب کرتے تھے طریقہ استغفار کیا تھا گناہوں کی معافی مانگتے تھے کن الفاظ کے ساتھ تو امام اوزائی نے کہا یوں کہا جائے اص افر اللہ فر اللہ فر اللہ تین بار کہا جائے کہ میں اللہ سے بخش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی میں اللہ سے بخش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی جناب صوبان فرماتے اسی حدیث میں اس کے بعد آپ فرماتے اللہ منت السلام ومین السلام سلام تبارک تلالی ولی کرام اللہ اللہ انت السلام تو کیا ہے سلامتی والا ہے اللہ تو سلامتی والا ہے کیا مطلب کیا اللہ تو سلامت ہے تو پاک ہے ہر ایب سے ہر کمزوری سے ہر نقص سے تجھ میں کوئی ایب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی نقش نہیں ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے تیرا کوئی ہم نہیں ہے تیری کوئی بیگم نہیں ہے تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے تیرا کوئی والد نہیں ہے یہ سب چیزیں کمزوریاں ہیں ایب ہیں تم تمام کمزوریوں سے پاک ہے بیٹا کمزوری ہے کہ خوبی ہے میرے بھائیوں میرے آپ کے لحاظ سے خوبی ہے لیکن حقیقت میں کمزوری ہے کہ ہم بیٹے کے محتاج ایسی بھی جوائن کرتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے کیونکہ بیٹے کے بغیر میں نامکمل ہوں بیٹا نہیں ہوگا تو میرا وارث کون ہوگا بیٹا نہیں ہوگا تو میرا بڑھاپے میں سہارا کون ہوگا بیٹا نہیں ہوگا تو کسی سے لڑائی ہو جائے میرا دفاع کرنے والا کون ہوگا اللہ کا بیٹا ہو یہ عیب ہے اور عیسائی اپنی طرف سے جناب عیسا علیہ السلام کی شان بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو کیا ان کی یہ بیان کردہ شان درست تھی غلط تھی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم انہیں اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے رہے اور اپنی طرف سے جناب مریم کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں اللہ کی قسم نہ جناب مریم کی شان میں اضافہ کر سکے نہ اللہ تبارک و تعلق کو رادی کر سکے ایسے ہی آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی اپنی طرف سے نبی علیہ اللہ اسلام کی شان بیان کرنے لگتے ہیں لیکن وہ الفاظ کہہ جاتے ہیں جن پہ رب ناراض ہوتا ہے اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں مثلاً کہیں گے نورم لور اللہ اللہ کے نور میں سے آپ نور ہیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجیے ہر گھر میں موجود ہے قرآن پاک میں تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کلام علیہ مسلاۃ اسلام کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بشر ہیں سورہ کافی لے لیجیے آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں کل انا بشرکم اے نبی علیہ السلام آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں تمہاری طرح کے الفاظ میرے نہیں ہیں میرے رب کے ہیں کئی بھائیوں کو اس کو پر بڑا اعتراض رہتا ہے تو یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ شان کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں دیگر انسان آپ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے لیکن بشر ہونے میں انسان ہونے میں گوشت ہڈیاں پیشاب پخانا کھانے کا محتاج ہونا ان چیزوں میں آپ بشر ہیں انسانوں کی طرح ہیں شان کے لحاظ سے آپ ہماری طرح نہیں ہیں شان کے لحاظ سے آپ سب سے اوپر ہیں آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن آپ کیا کہا جا رہا ہے جی نور ام نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہے اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے تو اللہ کا حصہ ہو گیا نور ملا تو نہیں میرے بھائی ایسے کلمات اگر یہ محبت کا اظہار ہوتے اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہوتا تو صحابہ کلام ایسے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتے لیکن ان عظیم لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جبکہ نبی علیہ السلاط اسلام سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے وہ لوگ تھے اس لیے اللہ انت السلام ہم نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ تو سلامتی والا ہے یعنی کہ تو ہر عیب سے پاک ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ اللہ کے شریک ہیں اللہ کے ہم ہیں اللہ کا ہم پلّہ ہیں تو یہ اللہ کے لیے کمزوری ہے اللہ کے لیے عیب ہے اور اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے لیکن اگر میرے بارے میں کہا جائے آپ کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے پانچ پارٹنر ہیں تو یہ عیب ہے کہ خوبی ہے خوبی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اخلاق بہت بلند ہے میرا سلوک بہت بلند ہے پانچ آدمی مل کر میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں مجھ سے متنفر نہیں ہوئے مجھ سے دور نہیں ہوئے میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں آپ بڑے اچھے انسان ہیں لیکن اللہ کا کوئی ہمسر ہو اللہ کا کوئی ہم پلّہ ہو اللہ کا کوئی شریک ہو قطن ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک کو شراکت بالکل پسند نہیں ہے اللہ انت السلام اللہ سلامتی والے ہیں اللہ پاک ہیں ہر عیب سے ہر کمزوری سے اللہم انت السلام تسلام اومن کسلام یا اللہ اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے جو سلامتی ہمیں حاصل ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے کہ... کہیں اور سے نہیں ملی یا اللہ اگر میں کینسر کے مرض سے محفوظ ہوں تو یہ مجھے کس نے سلامت رکھا ہوا ہے تو نے یا اللہ اگر میرے سارے آزاد صحیح کام کرتے ہیں میری آنکھیں درست کام کر رہی ہیں میں نابینا نہیں ہوں میں لنگڑا نہیں ہوں تو یا اللہ مجھے سلامت رکھا ہوا یہ سلامتی تیری طرف سے ہے یا اللہ اگر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں دو ٹیم کی روٹی اپنے گھر میں کھاتا ہوں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا تو یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے ہے تیرا کرم ہے تیرا انعام ہے اللہ عمان کا سلام امین کا سلام تبارکتا تو با برکت ہے بابرکت کون ہے اللہ سب برکتیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں تبارکتا دل جلال کرام تو با برکت ہے اے شان والے اے عزت بخشنے والے عزت دینے والا کون ہے اللہ شان شان اور مقام کس کا ہے اللہ کا تو یہ الفاظ نبی علیہ اصلاۃ وسلام ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے اس کے بعد دیگر کون سے الفاظ آپ کہتے تھے امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب مغیرہ ابن شوبہ رضی اللہ تعالی نو کے غلام ورات سے وراز مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ سلاط اسلام نماز کے بعد کون سے اسکار کیا کرتے تھے یہ خط لکھنے والے صابی کے نام کیا ہے معاویہ جن کو خط لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے مغیرہ بن چوبہ صحابہ کلام صحابہ اکلام سے حادیش لے رہے ہیں دین کا علم لے رہے ہیں اس کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ نہیں پوچھا کہ مغیرہ آپ کی کیا تجویز ہے آپ کی کیا رائے ہے نماز کے بعد کون سا وزیفہ کرنا چاہیے یہ سوال نہیں ہے سوال کیا ہے جی کہ نبی علیش اسلام کون سا وضیفہ کرتے تھے کون سے اسکار پڑتے تھے سوال کرنے والے جنابی امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ادیم المقام ادیم الشان صحابی ہیں لیکن چند دنوں کے بعد پاکو ہند میں ان پہ لانتوں کی بارش ہوگی ابھی کون سا مہینہ ہے جی زیل حجا اس کے بعد کون سا مہینہ ہے محرم کا مہینہ محرم کے مہینے میں کئی بدنصیب صحابہ کلام کو برا بلا کہتے ہیں اور خصوصی طور پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالہ کو ہدف بنایا جاتا ہے تان و تشریح کے تیروں پہ برسائے جاتے ہیں جبکہ یہ بڑے عظیم المقام عظیم الشان صحابی ہیں چند ایک چھوٹی موٹی کٹھائیاں ہو سکتی ہیں وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں انبیاء کے نام عالم مسلاۃ اسلام کے سوا دیگر تمام انسان غیر معصوم ہیں کسی سے بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ جناب امیر معاویہ کی مجموعی زندگی پہ نگاہ ڈالیں گے تو عظیم ترین کارناموں سے بڑی پڑی ہے خود بھی صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں ان کی والدہ بھی صحابی ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام کی دعا ہے ان کے لیے اللہ مجالی المہدیہ کرنجی شیخ کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو لیڈر بنا دے ہادی بنا دے رہبر و رہنما بنا دے ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتب ہیں کئی دفعہ وحی نازل ہوتی آپ ان سے کہتے کہ یہ وحی لکھ لو ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا نبی علیہ السلاط اسلام کی بیگم جناب ام حبیبہ کے بھائی ہیں اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں فتح مکہ پہ آپ نے کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے امن دیتے ہیں اس کو ہم معاف کر دیں گے اسے ہم قتل نہیں کریں گے اور نبی علی السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا صحیح حدیث ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی لوگ اچھے ہیں جو مسلمان ہونے سے پہلے اچھے ہیں شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سمجھ بوجھ حاصل کر لیں تو یہ خاندان زمان کفر میں سردار خاندان ہے اور جب اسلام قبول کیا پھر بھی ان کے پاس سرداری آئی جناب امیر معاویہ کو سب سے پہلے شام کا گوندر بنانے والے کون ہیں جی جناب عمر فاروق اور دل نے ان کو بولو بنایا ہے جناب عثمان نے پہ ان کو برقرار رکھا ہے اور جناب حسن کے زمانے میں سلوئی تو پوری خلافت ان کو ان کی سپرد ہو گئی بلاس نکتے غیر مسلمانوں کے بیس سال حکمران رہے اور اس زمانے میں جہاد کو عام کیا رومیوں کے ساتھ ٹکر لی اور ان کے ساتھ کئی جنگیں اور مار کے ان کے زمانے خلافت میں ہوئے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں جناب مغیر بن شوبہ کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلاط نماز کے بعد کون سے کیا کرتے تھے تو جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنے غلام وراز سے کہا کہ لکھو کہ نبی علیہ اللہۃ نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے لا دہ لا شریق لہ له الملک و الحمد وحو علاقل شدیر اللہ ملامانی علما عقید ولا موقع علما منات ولا ان فاؤد الدین کر جت جی میرے بھائی یہ دعا آپ کو یاد ہے جی اکثر لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں ہے پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے یاد ہوتے ہیں مولوی صاحب کا بتایا وظیفہ یاد ہوتا ہے لیکن نبی علی صنام کی بتائی ہوئی دعائیں یاد نہیں ہے یہ افسوس کا مقام ہے نماز کے بعد اپنی طرف سے ایسے وظائق پڑھیں گے جو نبی علی صن سے ثابت نہیں ہیں میرے بھائی جب نبی علی صنام کی بتائی ہوئی دعائیں موجود ہیں انہیں نظر انداز کر کے دیگر دعائیں پڑھنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو نبی علیہ صاحب اسلام کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ توجہ میری جان رہے میرے بھائی اگر آپ بھی کسی اور جان تقسیم کرتے تو بہتر تھا توجہ بھائیوں کی بٹ رہی ہے دیان. اللہ آپ کو خیر دے تو آپ کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو ترجمہ کیا لا الہ کا میرے بھائیوں عام طور پہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ کا اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی رازق ہے یہ کون سا ترجمہ ہے بھائی اس میں کوئی شک و شمہ نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے لیکن یہ لا اللہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور یہاں یہ بات ذنوں میں رہے کہ اللہ کو خالق مانتے تھے لے مکہ اللہ کو مالک مانتے تھے لے مکہ اللہ کو رازق مانتے تھے لے مکہ،, مکہ لیکن عبادت کی باری آتی تھی کہتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں جن کو سجدہ ہو سکتا ہے سجدے اللہ کو بھی کریں گے لیکن کسی اور کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے ایک آدھ بکرہ کسی اور کے نام پہ بھی ذبح کر سکتے ہیں وہ اللہ کو خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے کیا دلیل ہے اس کی اٹھائیے قرآن پاک کھولے قرآن پاک گیارہواں سپارہ سورہ یونس نوٹ کیجیے اللہ فرماتے کل من حکم ملسما من ابل ارد ام القسماءورئی حج الحیّ المیت و یل المئیت امن الحی و مئی فق الفر کل اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیے ان سے پوچھیے مئید حکم ملسما ابول ارد پہلا سوال یہ کیجیے تمہارا راز کون ہے تمہیں رزق آسمانوں سے ملتا ہے زمین سے ملتا ہے یہ رزک دینے والا کون ہے یہ پہلا سوال کو سماول ابسار دوسرا سوال یہ کہ تمہارا مالک کون ہے تمہاری نگاہوں تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے کس کی قدرت چلتی ہے وم الحیم المیت زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے نکالنے والا کون ہے مردہ انڈے سے زندہ چونے کو نکالنے والا کون ہے منی کا مردہ کترا اس سے زندہ بچے کو نکالنے والا کون ہے پوچھیں ان سے اور چوتھا سوال یہ کیجئے کہ وہ مئی مدبا پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے یہ سورج کا روزانہ نکلنا غروب ہو جانا چاند کا طلوع ہونا غروب ہو جانا ستاروں کا آنا پھر چلے جانا یہ دن اور رات کی تبدیلیاں یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے ان سے پوچھئے، چار سوال کیے اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا یہ سوال آپ ان سے کریں لیکن جواب میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں جواب کس نے بتا دیا اللہ نے کہا جواب یہ دیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دے رہا ہوں اللہ نے کہا جو یہ جواب دیں گے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں فصح اولو نلو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے یہ مانیں گے کہ رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے کینات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے جب عبادت کی باری آتی ہے اللہ کے کو تو سجدہ کرتے ہی رہتے ہیں یہ وہ تو اصل ہے لیکن ایک سجدہ ان کو کریں گے یہ بزرگ ہیں رب کو یہ رادی کریں گے یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے اللہ سے بڑے تعلقات ہیں بڑے رابطے ہیں یہ اللہ سے لے کر دیں گے یہ ہے شرک یہ ہے شرک جو آج بھی ہو رہا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے کہ بکرے ہمیشہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں بس گیارہویں کے موقع پہ بکرا بغداد والے کے نام پہ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں لیکن کیا بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو رب کے حقوق دیں ان کی کتابیں تو پڑھیں شیخ ابد الکا دلالی رحم اللہ بغداد والے جو بزرگ ہیں ان کی کتابیں تو پڑھیں آپ دیکھیں گے کیسے وہ تو ہید بیان کرتے ہیں ان کا طریقہ نماز دیکھیں آپ کو پتا چلے گا وہ کون سی نماز پڑھتے تھے آپ ان کے نام پہ بکرے کھا رہے ہیں گیارہویں شریف کے موقع پہ دودھ پیتے ہیں ذرا ان کی کتابیں क्या है तो ان کی تعلیمات کیا ہیں تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی تو تین طرح کی ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ تینوں اقسام آپ یاد رکھیں گے اور ابھی انشاءاللہ مجھے یہ سبق سنائیں گے توحید تین طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک توحید ربوبیت پہلی توحید کا نام کیا ہے یعنی کہ اللہ کو رب ماننا خالق مالک رازق ماننا دوسری ہے توحید الوحیت جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں یعنی کے عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا اور خالق مالک رازق ہونے میں بھی اللہ کو ایک ماننا پہلی توحید ربوبیت ہے دوسری توحید عبادت ہے اور تیسری ہے توحید و صفات کہ اللہ کے جتنے بھی نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پہ ایمان لانا ان کے معنی کو بھی ماننا ان میں کوئی تبدیلی نہ کرنا کوئی تحریف نہ کرنا اور اللہ کے نام جس معنی میں ہیں اس معنی میں وہ نام کسی اور کو نہ دینا اللہ کی صفات کو ماننا تو یہ تین طرح کی توحید ہے اہل مکہ اور دیگر اکثر کافر قومیں توحیدیں ربوبیت مانا کرتی تھیں نبیوں سے ان کی قوموں کا اختلاف ہوتا تھا توحیدے کون سی توحید پہ ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا میں کہہ چکا ہوں عام طور پہ اکثر کافر قومیں اپنے لبیوں کی یہ بات مانتی تھیں کہ رب اللہ ہے خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مکہ والے بھی مانتے تھے مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو عیدے عبادت میں جب سجدے کی باری آتی جب رکوع کی باری آتی جب بکرا سیبہ کرنے کی باری آتی جب مشکل وقت میں پکارنے کی باری آتی پھر وہ کہتے تھے کہ عبادت اللہ کی بھی ہوگی زیادہ اللہ کی ہوگی تھوڑی بہت ان بزرگوں کی ہوگی کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان کی موڑتا نہیں ہے اس طرح کر کے شیطان سیر کرواتا ہے اور یہی مسئلہ میرے بھائیوں آج بھی ہے اکثر لوگ جو مزاروں درباروں پہ جاتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں بکرے دیتے ہیں بکرے ذبا کرتے ہیں منتے مانتے ہیں طواف کرتے ہیں ماتا ٹیکتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ان سے آپ کہیں گے اللہ کی عبادت کرو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہو جی یہ بزرگ ہیں ان کو راضی کرتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں اس پارہ سورة الزمر اللہ فرماتے ہیں ولدی الحظون ہی اولیادہ اللہ ذلفا یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں اور کیا بنا رکھے ہیں ولی بتنی کہا ولدی تحز المدون ہی اولیا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہیں گے ما بھوم اللہ لو کر نہیں بولے اللہ ذوالفا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اہل مکہ بھی مانتے ہیں اصل اللہ ہے یہ لات اس کی پوجا کیوں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گا اور یہ لات کیا تھا میرے بھائیوں بت تھا بت بودھ ایسے ہی بنا لیا تھا اٹھائیے مخاری شریف پوچھی عبداللہ ابن عباس عزیل علما سے کہتے ہیں کان راجو بلانگے ایک آدمی تھا حاجیوں کی خدمت کرتا انہیں ستو پلایا کرتا جب فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار قائم ہو گئی تو یادگار کے پاس آ کر جب یادگار کو پکارتے تھے تو ان کے زمین میں وہ شخصیت ہوا کرتی تھی جس کو انہوں نے دیکھا تھا یہی کچھ آج قبروں پہ ہو رہا ہے مزاروں پہ ہو رہا ہے آپ کہیے کہ ان پتھروں کو کیوں پکارتے ہو کہیں گے نہیں نہیں بھائی پتھروں کے نیچے ایک بزرگ ہیں ان کی وجہ سے طواف کر رہے ہیں ان سے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیارہ ویس بارے میں سورہ یونس میں ہی وہ نہا اشفاند اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پکارتے ہیں مشکل اوقات میں یہ جن کو ہم کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں یہ جن کے نام پہ بکرے ذیمہ کرتے ہیں یہ کیا ہے صفاء اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں یہ اصل نہیں ہے یہ رب نہیں ہے یہ کیا اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں وہی جو آج کل نارا لگتا ہے اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے اگر کچھ سمجھے اگر کچھ سوچے اللہ نے کہا کل ات البی اون اللہ سبحان اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے ہاں سفارشی ہیں یہ میرے ہاں سفارش کرتے ہیں میں ان کی سفارش موڑتا نہیں ہوں میں ان کی باتیں قبول کر لیتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے اس کا کوئی لمب نہیں ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو جی کوئی بزرگ ایسے ہوں جن کو اللہ نے یہ دے رکھی ہو کہ لوگ ان سے رابطہ کریں وہ اللہ سے رابطہ کریں گے ایسا کچھ سسٹم قائم ہو موجود ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نہیں جانتا جن کو میں نے یہ تھارٹی دے رکھی ہو کہ لوگ ان کے پاس آئیں ان کی عبادت کریں ان کو سجدہ کریں ان کو رکوع کریں ان کو پکاریں اور پھر وہ مجھ سے رابطہ کریں میرے بھائیوں نماز کے بعد آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق عام طور پہ اقرار کروایا جاتا ہے ہم سے توحید عبادت کا کیونکہ توحید ربوبیت کو سب مانتے ہیں اسی لیے کیا کہا گیا لا الہ الا اللہ الہ تو اس کا سجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے معبود بھی بہت ہے گائے معبود ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے تو کیا گائے ہندوستان میں معبود نہیں ہے معبود ہے خنزیر کی بھی عبادت ہوتی ہے بندروں کی بھی ہوتی ہے مورتیوں کی بھی ہوتی ہے سب معبود ہیں لیکن معبود برحق ایک ہے جو عبادت کا کے دار ہے وہ ایک ہے عبادت تو ہزاروں کی ہو رہی ہے لیکن وہ ذات جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اہ واہد کیا ترجمہ اس کا یہ ترجمہ اس کا وحدہ وحدہ وہ تنہا ہے وہ تنہا ہے, ہے کسی میں تنہا ہے عبادت میں تنہا ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اس کے لا شریک رہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے دیکھیے سارے پڑھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ عاد لا شریک رہو سارے پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن پھر ایک شہیدہ گیارہویں والے کے نام پہ ایک بکرا گیارہویں والے کے نام پہ ایک منت فلاں بزرگ کے نام پہ یہ کیا ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہی و لہ الحمد سب طریقے اسی کے لیے ہیں وہ اللہ کل شیم قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے ہر چیز پہ قدرت کس کی ہے جب اللہ کی ہر چیز پہ قدرت ہے تو پکارنا مشکل اوقات میں اسی کو چاہیے اللہم اے اللہ لا اللہ لامانی علما آتعت کیا توحید کے کلمات ہیں اللہ لامانی علما آتعت یا اللہ جو تم دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کوئی فلشتہ اللہ کی دینی چیز کو روک نہیں سکتا کوئی جن اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا کوئی نبی اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا لامانیا کوئی روک نہیں سکتا ولا موقیہ لمام منا یا اللہ جو تُو روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی اللہ نے اگر لکھ دیا ہے کہ بیٹا نہیں دوں گا اب کوئی اور یہ بیٹا نہیں دے سکتا ولا مو کی علمامات ولافاؤدل جدی منکل جد اور الا تیرے سامنے تیرے ہوتے ہوئے تیرے مقابلے میں کسی کو اس کا مال فائدہ نہیں دے سکتا کسی کو اس کی شان فائدہ نہیں دے سکتی ولائل فاؤدل جدی منکل جد یا اللہ کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی یہ توحید کے کلمات ہیں میرے بھائی توجہ میری جانب رہے ولافا دلج بھی من کل کوئی جتنا بھی بڑا مقام رکھتا ہو جتنی بھی زیادہ شان رکھتا ہو جتنی بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو اللہ عذاب دینے پہ آئے تو کسی کو وہ بچا نہیں سکتا ولادیم انکل یہ وہ توحید کے کلمات ہیں میرے بھائیوں جو ہر نماز کے بعد نبی علیہ علی کہا کرتے تھے نبی علیہ علیم یہ توحید کے کلمات ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے الرجیم تو نبی علی اسلام ہر نماز کے بعد میرے بھائی یہ کلمات کہا کرتے تھے تو یہ کلمات کہتے رہنا چاہیے اور اس کی بجائے آپ دیکھیں گے کئی بھائی کیا کرتے ہیں نماز کے بعد وہ ول شروع کر لیتے ہیں ہو ہو کا کون سا ول کر دیتے ہیں کون سے ول شروع ہیں میرے بھائیوں ہو ہو کا ہو کا میرا کیا ہوتا ہے وہ تو وہ کیوں کہتے ہیں ابھی اللہ کے نام کیوں نہیں لیتے اور اللہ کے نام بھی ترہا نہیں لینا پورے جملے میں لیں اللہ کے بارے میں پوری بات کریں مثلا اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے سبحان اللہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے الحمدللہ ہر قسم کی ہم و سنا کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے لا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک کو تعالی کا نام پورے جملے میں لے جس میں اللہ کے بارے میں آپ کو بات بتا رہے ہوں صرف اللہ کہیں گے تو کیا کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ کیا بھئی اللہ کیا نبی علی صلاح نے کبھی ذکر سندا سے کیا کہ اللہ اللہ نہیں کبھی نہیں آپ کو ملے گا کسی صحیح سے نہیں ملے گا آپ پورا کلمہ کہتے تھے جس سے اللہ کی شان کا اظہار ہوتا تھا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے یا اللہ ہر عیب سے پاک ہے لیکن یہاں پہ لوگ کیا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ عام میں سے کسی کے نام میں لینا شروع کر دوں بار بار کسی کے نام اسماعیل ہو میں کہوں اسماعیل اسماعیل اسماعیل اس کو غصہ آئے گا بھی کیا اسماعیل بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو میرے بارے میں میرے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہو یہ کیا اسماعیل اسماعیل اور پھر وہ, وہ, وہ یہ کیا ہے ہوں ہوں مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ وہ, وہ وہ وہ یہ کیا ہے نہیں میرے بھائی پورا جملہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ اور نماز کے بعد اسی انداز میں کہیں جس انداز میں نبی علیہ السلام کہتے تھے یہ کلمات یاد کر لیں لا الہ الا اللہ وا لا شریک لہ الملکو و لہ الحمد وحو كل السین قدیر لا مانع لما اعطیت ولا موقی الما مناطا ولادیم انکل من جد یہ کلمات آپ کو کس کتاب میں ملیں گے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> س <حسن> مسلم دو تین دیال کی کتاب ہے <تصفيق> سعودی عرب کے کالم دین نے لکھی ہے لیکن دعائیں ان کی نہیں ہیں دعائیں سب نبی علیہ علیم کی ہیں اور ہر دعا کے بعد حوالہ دیا ہے کہ میں نے یہ نبی علیہ علیم کی دعا کون سی کتاب سے لی ہے بخاری شیب سے لی ہے یا مسلم شیب سے لی ہے باتھ روم جانے کی دعا باتھ روم سے نکلنے کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا رات کو سوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اٹھ کر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں وزو کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہے رکوع کی دعا سیدے کی دعا حد کی دعائیں یہ ساری دعائیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں کتاب کا نام کیا ہے ہس ال مسلم دو تین لال کی کتاب ہے اردو والی آپ لے لیں اور یہ دعائیں خود بھی یاد کریں بچوں کو بھی یاد फिर پھر بعد میں آپ روتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی بچے کے اوپر سایہ ہے بچہ جو ہے اس کو پتا نہیں اب کیا ہو گیا ہے گھر میں صبح اٹھتے ہیں تو جناب گوش کی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں رات کو برتن کھلتے ہیں تو میرے بھائی پہلے سے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں دینی بنائیں بچوں کو دعائیں یاد کرائیں بچے کو پتا ہو باتھ روم میں جانے سے پہلے کون سی روا پرنی ہے کیونکہ باتھ روم میں کون رہتے ہیں جن شیطان رہتے ہیں یہ تو حدیث میں آیا ہے تو وہاں پہ رہتے ہیں اب آپ کا معصوم سا چھوٹا سا بچہ وہاں پہ جا رہا ہے اب آپ نے اگر اس کو دعا یاد نہیں کرائی تو شانوں کا مقابلہ کیسے کرے گا یہ اذکار میں قوت ہے کہ شطان سے محفوظ کر لیتے ہیں اللہ کے اذکار میں قوت ہے آپ لوگوں نے شاید وہ حدیث سنی ہو جس میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا کس کی بھائی کو آتی ہے سنائیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں کس بھائی کو داخل ہونے کی دعا آتی ہے جن دن کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کریں دیکھ رہی پانچ چھ سے زیادہ نہیں ہے پانچ چھ سے زیادہ نہیں ہے دیکھیے یہ اللہ شریعت کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے حالانکہ اس دعا میں ہمارا فائدہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے ذکر اللہ کا کرتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شیتان کہتا ہے کہ یہاں اب راس گزارنے کا موقع نہیں ملے گا اور جو دعا نہیں پڑھتا شیتان کہتے لو جی آج کی رہائش کا بندوبست ہو گیا اور پھر جب کھانا کھانے لگتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑتے شیطان کہتے ہیں لو جی آج کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا تو شیطان کس کسنا آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور گھر میں داخل ہو تو کون سی دوا پڑھنی ہے بائیسن آئے گا پھر جی جی بسم اللہ ہی ولتنا اور بسم اللہ ہی خرجنا اعلی راہ ربنا توکلنا کہ اللہ کا نام لے کے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ پہ جو کہ ہمارا رب ہے ہمارا توکل بھروسہ ہے یہ وہ ذکر ہے جس میں قوت ہے کہ شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جائے وہ شیطان جس نے آپ کے گھر میں رات گزارنی تھی میرے بھائی اس لیے اپنے بچوں کو باتھ جانے کی دعائیں یاد کرائیں لیکن آپ کہیں گے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں چار سال کے ہیں صرف پانچ سال کے ہیں دعائیں کیسے یاد کرائی کیونکہ مشکل کام ہے نا اور شکسپیر کا ڈرامہ یاد کرانا ہو تو جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے وا... ان کے والدین پہ چار سال کے بچے کو اسکول میں لے کے پہنچ جاتے ہیں سکول والے کہتے ہیں چھوٹا ہے یہ کہتے ہیں بڑا ہے اور جب اسلامی دعاؤں کی بات آتی ہے نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی صحبان کے بچہ بڑا ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے سکول میں جا کے آپ کیا کہتے ہیں جی سکول والے کہتے ہیں چھوٹا ہے آپ کہتے ہیں نہیں بڑا ہے اس کی عمر ضائع ہو رہی ہے پھر بہت بڑا بیگ آپ اس کی کمر پہ لاد دیتے ہیں اور کئی دفعہ بیگ اس کی قد سے اونچا ہوتا ہے کتابیں بڑی بدلی ہوتی ہیں آپ سکول میں بھی بیچتے ہیں ٹویٹر کا بھی بندوبست کرتے ہیں کتنا اہتمام ہے دنیا کا اور دین کی باری آتی ہے آپ کا بچہ سات سال کا ہو چکا ہے چار سال کا نہیں پانچ کا نہیں چھ کا نہیں سات, سات سال کا شیت کہتی ہے اس کو نماز کی ترغیب دو آپ کہتے ہیں نی جی چھوٹا بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوتی بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوتی بہانے ہمارے ختم نہیں ہوتے اللہ تبار کو تعلق ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نے ایت فرمائی اللہ تبار کو تعلق میں صحیح معنوں میں دین اسلام اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفین نے آت فرمائی ہمیں بڑا شکوا رہتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ دین اسلام نافذ نہیں کرتی لیکن ہم اپنے گھر میں رافت نہیں کرتے آپ کے گھر میں اسلام کیوں نہیں ہے آپ کا پورے ملک کی تو فکر ہے اور آپ کا اپنا گھر آپ کی بیگم آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے یہ حرام کاموں کا ارتقاب کیوں کرتے ہیں یہ ساز کیوں سنتے ہیں موسیقی کیوں سنتے ہیں یہ روزے کیوں نہیں رکھتے اللہ تبال کو تعالیٰ ہمیں شریعت پہ صحیح معلوم میں عمل کرنے کی تو افین آتر آئے